بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده وم تقولون على الله ما لا تعلمون مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ایک عقیدے کاقار الن تمسن راہ انہوں نے کہا, النار کہا کہ ہمیں جہنم ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند ایک دن جی اسی انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن کچھ دن ہم جہنم جائیں گے اس کے بعد جہنم سے باہر نکل آئیں گے اور وہ کہتے تھے کہ وہ دن کتنے بنتے ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی حضرت موص علیہ السلام کے کوہ تور پر جانے کے بعد یعنی چالیس دنوں نے پوجا کی تھی بچڑے کی تو انہوں نے کہا کہ چالیس دن ہی عذاب ہوگا جہنم کا تو بعد میں ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے اب یہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم نے جہنم جانا نہیں اگر گئے بھی صحیح تو پھر چالیس دن جائیں گے جہنم پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے غور کرنے کے بات ہے یہ جو بات یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں نہیں کہتے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم جہنم پہلے تو جائیں گے نہیں اگر گئے بھی صحیح تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے عذاب بھگت کے جتنا بندے نے گناہ کیے ہوں گے محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جہنم سے نکال لے گا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریمہ کل شام کی شفاعت سے علماء کے بزرگوں کی شفاعت سے اس بندے کو جہنم سے نکال لے گا پھر بندہ جن چلا جائے گا جو عقیدہ ان کا بیان ہو رہا ہے وہ تو عقیدہ ہمارا بھی ہے اور یہ میں رہے یہی عقیدہ ہر دور میں اہل ایمان کا رہا ہے ہر مومن جس دور میں بھی رہا اس کا یہی نظریہ رہا ہے اور یہ نظریہ ٹھیک ہے اور یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ جو بھی بندہ مومن ہوگا وہ دائمی طور پر جہنم نہیں رہے گا جو بندہ مومن ہوگا وہ دائمی طور پر جہنم نہیں رہے گا جہنم اگر گناہوں کی وجہ سے چلا بھی گیا تو کچھ دن رہے گا جہنم کچھ مدت تک رہے گا جہنم پھر وہاں سے نکال لیا جائے گا تو پھر یہودیوں کے یہ کہنے میں اور ہمارے کہنے میں فرق کیا ہے یہودی بھی وہی کہیں کہ ہم کچھ دن جہنم جائیں گے اور ہم بھی وہی کہیں ان کی مذمت اور ہماری مداح وہ یہ بات کر کے غلط کہلوائے ہم یہ بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کہیں نہ بھی یہی کہیں ہم کچھ دن جہنم جائیں گے اور پھر جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہو یہ تو بات یقینی ہے کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے ہر دور کے اندر ہر مومن کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ کوئی بھی مومن دائمی طور پر جہنم نہیں رہے گا اور کوئی بھی کافر جو ہے وہ جنت جائے گا نہیں کہیں نہیں سمجھا ہے مسئلہ ہاں مومن جو ہے گناہ وہ جہنم جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتا وہاں لیکن کافر جو ہے وہ جہنم جائے گا لیکن وہاں سے نکل نہیں سکتا وہ دائمی طور پر رہے گا یعنی مومن کو دیکھا جائے تو دائمی جنت زندگی جو ہے اس کی آخرت کی وہ جنت کی ہے اور کافر کو دیکھا جائے تو اس کی دائمی زندگی کی کیا ہے وہ جہنم کی ہے اور مومن جائے گا جہنم اگر گناہوں کی وجہ سے چلا گیا تو وہاں سے نکال لیا جائے گا اور جنت چلا جائے گا اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا ممکن ہے کسی بندے کے ذہن میں آئی یہ بات ہونا نہیں ایسا ممکن ہے کسی بندے کے اللہ تبارک نے جو پہلے بندے کو جنم بھیجنا بعد میں جنت بھیجنا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کر لے کہ پہلے جنت بھیج دے بعد میں جنم بھیج دے تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کے خلاف ہے جب ہم نہیں کرتے کسی کو کھانا کھلا کے دو چار چپٹے مار دیں اوپر ہاں پہلے بچے کو دو چار لگی ہوں بعد میں اسے کھانا کھلا دیں بعد میں اسے پیسے بھی دیتے ہیں جیب خرچ بھی دیتے ہیں ہے یا نہیں پہلے اس کی पिटाई ہوتی ہے بعد میں اسے یہ چیزیں لطف و کرم بعد میں ہوتا ہے اگر سزا پہلے ہو بھی جائے یہ نہیں کہ لطف و کرم پہلے کوک پلا کے اوپر ٹھوک دے بندے دو چار یہ تو بات کوئی بھی بندہ نہیں کرتا اس طرح تو اللہ تبارک و نے جو قیامت والے دن لوگوں کا ایمان والوں کا کچھ دیر کے لیے جہنم جانا مقرر کیا ہے وہ پہلے ہونا ان کا جہنم جانا اور بعد میں جنت جانا یہ بھی لتمار کو تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اور بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہی عقیدہ آل ایمان کا ہمیشہ رہا ہے تو پھر فرق کیسے ہوگا بھائی یہودی بھی کہے میں کچھ دن جاؤں گا جہنم نکال لی جاؤں گا عیسائی بھی کہے میں کچھ دن نصرانی کچھ دن جہنم جاؤں گا وہاں سے نکال لی جاؤں گا پھر جنت چلے جاؤں گا مومن بھی یہی کہے آل ایمان بھی یہی کہیں کہ ہم کچھ دن جہنم جائیں گے پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے اور ہمیشہ طور پر دائمی طور پر خلود فل جنا کی جو نعمت ہے ہمیں حاصل ہوگی تو اب اس میں فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا پیاروں اور محترم بھائی اگر تو اس عقیدے کی بنیاد رب کے حکم پر ہے پھر تو یہ عقیدہ اس بندے کا ٹھیک وہ بندہ بھی ٹھیک عقیدہ بھی ٹھیک اگر اس کی بنیاد جو ہے اس عقیدے کی وہ محض خواہش نفس پر ہے اپنی خواہش پر ہے اپنی ایک سوچ فکر بنایا بیٹھا ہے اس نے اسی کو بنیاد بنا رکھا ہے تو پھر یہ عقیدہ ٹھیک ہے غلط ہے اس کا پھر یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یعنی عقیدہ ٹھیک ہے اس کا یہ یعنی اس کا اپنے لیے سوچ رکھنا یہ ٹھیک نہیں اس کا اپنے لیے یہ کہنا کہ میں جہنم جاؤں گا کچھ دن پھر وہاں سے نکال لیا جاؤں گا پھر جنت چلے جاؤں گا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے اس کا عقیدہ پھر بھی ٹھیک ہے میرے عقیدہ, عقیدہ ٹھیک ہوگا کن کے متعلق اس کا محمل کون ہوں گے مستاب کون ہوں گے وہ صرف اور صرف عالی ہوں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نسرانی یہودی یہی بات کر کے جھوٹے کیوں اور ہم یہی بات کر کے سچے کیوں کنی نہیں سمجھ آیا مسئلہ یہی عقیدہ یہودی بیان کرے تو یہودی غلط کہتا ہے یہی عقیدہ اپنے لیے نسرانی بیان کرے تو وہ غلط کہتا ہے مومن اپنے لیے بیان کرے تو وہ صحیح کہتا ہے کیوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو دیکھا جائے گا بھائی یہودی کہتا ہے کہ علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں, نہیں اور جو موسی السلام کی شریعت, شریعت ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور بین ہی یہی دعویٰ, دعوی, دعوی نہ کا ہے سارا کا یہی دعوی, دعوی, دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ عیس علیہ السلام سب سے آخری رسول ہیں ان کی شریعت سب سے آخری اور ان کی کتاب سب سے آخری یعنی یہودی جو ہیں علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں مانتے شریعت موسری اور شریعت نہیں مانتے, مانتے اور حضرت السلام موسیٰ علی علی علی پر نازل ہونے والی بات... کوئی کتاب نہیں مانتے حالانکہ السلام کی کتاب دو اجل کتابیں انجیر شریف اور قرآن شریف یہ نازل ہوئے موس علیہ السلام کی شریعت کے بعد عیس علی السلام کی شریعت اور میرے قیم علیہ کی شریعت دو شریعت رفتار <بارح> <موسیقی بارح> کے بعد اور بھی آتے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ان کے بعد جن کا انکار عیسائیوں نے کیا نسلانیوں نے کیا وہ حضرت عیسیہ السلام کا انکار ہے عیس علیہ السلام کے انکار کے وجہ سے وہ کافر ٹھہرے کیا ٹھہرے کافر ٹھہرے کسی ایک نبی کا انکار کافر کر دیتا ہے وہ حضرت علیہ السلام کا بھی انکار کریں جی یہودی اور سعد میرے آکر السلام کا بھی انکار کریں اس عقیدے میں یہودی سچے تب بنتے ہیں جب وہ ثابت کریں کہ حضرت علیہ السلام کی شریعت خاتم و شریعت ہے جب وہ یہ ثابت کریں ان پر نازل ہونے والی کتاب تو رات جو ہے وہ خاتم القتب ہے اس کے بعد کتاب کوئی آئی نہیں ہے دنیا میں اسمان شرف نے کوئی کتاب نازل نہیں کی اور وہ یہ ثابت کریں اگر کہ دوسرے شام کے بعد کوئی نبی نہیں پھر تو ان کا یہ عقیدہ سچا جب وہ یہ بات ثابت کر ہی نہیں سکتے دے دے حضرت علیہ السلام کے بعد اتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے سارے کے سارے حضرت علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے تھے اور ان کے بعد حضرت علیہ اسل السلام تشریف لائے اور ان کے چھ سو سال کے عرصے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے یہودی تو سب کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کا یہ کہنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جنت جانا تو ٹھہرا ایمان کی اتبا میں ایمان ہوگا تو جنت جائے گا اب ان کے پاس تو ایمان نہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام خاتم النبی ہے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے کی کتاب جو ہے وہ خاتم القطب ہے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موس علیہ السلام کی شریعت خاتم الشرائع ہے ان کے بعد سید کوئی نہیں آئی دنیا کے اندر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بعد دو عظیم ترین شریعتیں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری امام الانبیاء علیہ السلام کی شریعت اس دنیا میں تشریف لائیے ثابت ہوا یہودیوں کا قیدا جھوٹا یہودیوں کا قیدا اپنے بارے میں جھوٹا ہاں وہ قیدا سچا ہے سچا ہے کن کے بارے میں وہ صرف مسلمانوں کے بارے میں بس اب آگے دیکھیں جی نسرانی جو ہے عیسائی وہ ان کا یہ دعوی یہ دعویٰ بے ہی ان کے لیے بھی ہے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے اگر جہنم چلے بھی گئے تو کچھ دن رہیں گے پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے تو انہیں بھی یہ جواب ہے ہمارا کہ یہ ہم پہچاننے کا طریقہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ عقیدہ کون اپنے بارے میں رکھ سکتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ سات علیہ السلام کو عیس علیہ السلام آخری نبی ہیں عیس علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت ہے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب آخری شریعت آخری کتاب ہے ان کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی تو پھر تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا <تحفيق> <توسع> تمہیں پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہارا عقیدہ ختم نبوت عیصیہ السلام کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے جب یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ عیس علیہ السلام جو ہیں کیونکہ عیصیہ السلام کے بعد امام الانبیاء اللہ علیہ السلام تشریف لائیں آکل السلام تشریف لائیں اور خاتم النبیین حضور ہیں بس آکل السلام کے علاوہ خاتم النبیین کوئی نہیں پوری کائنات کے اندر تو اب جو بندہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقا علیہ السلام کو ہی نبی نہ مانے نسرانی چڑا وہ کو آخری نبی مانے قرآن کو آخری کتاب نہ مانے انجین کو آخری کتاب مانے رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعت حقہ دین کامل جو ہے اسے مانے نہ کلے طور پر اس کا انکار کر دے تو بتائیں عقیدہ بارے میں سچا کیسے ہو سکتا ہے کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ ہے یہ دعویٰ کر کے کہ میں Mich کچھ دن جہنم جاؤں گا وہ دائمی طور پر جہنم جائے گا یار کریما کل اسلام پر نازل ہونے والی شریعت کسی ایک مسئلے کا منکر جو ہے وہ دائمی جہنوی ہے تو جو پوری شریعت کو ہی نہ مانے جو پورے قرآن کو ہی نہ مانے جو امام علمبیاسام کو ہی نہ مانے وہ جہنم کیوں نہ جائے گا وہ دائمی جہنوی کیوں نہیں پھر ساری گفتگو سے واضح ہو گیا جہاں یعنی کہ ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا اہل اسلام کا سچا ہونا ثابت ہوا بات واضح دو باتیں واضح ہو گئی پہلی بات یہ واضح ہوئی جہاں ایمان ہوگا وہاں دائمی طور پر بندہ جہنم نہیں رہے گا دائمی طور پر جہنم نہیں رہے گا ثابت ہوا یہودیوں کے پاس ایمان نہیں کیوں وہ موسل کو خاتم النبیین مانتے ہیں انجیل کو آخری کتاب مانتے ہیں وہ باقی بھی نبیوں کو نبی مانتے تو ایک دن میں شہید کر دیتے سام کو سولی دینے لگے تھے سام کے منکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو شہید کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کیا یہودی بڑے ہی ہے یہ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا قائل نہیں تو ثابت ہو گیا کہ یہودی جو ہے وہ جھوٹا ہے یہ عقیدہ اس کے بارے میں نہیں ہے نسرانی بھی جھوٹا ہے یہ عقیدہ اس کے بارے میں نہیں ہے یہودی کئی سارے نبیوں کا قاتل کئی سارے نبیوں کو ان کی تقسیم کرنے والا آخری سید کا انکار کرنے والا آخری کتاب قرآن کا انکار کرنے والا امام الانبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والا اور نسرانی جو ہے وہ آخر علیہ السلام کا انکار کرنے والا ہے تو بتائیں یہ عقیدہ ان کے لیے کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا یہودی یہ جائے گا جہنم دائمی طور پر نسرانی جائے گا جہنم دائمی طور پر اور جو چیز بندہ ان کو بچا رہی ہے نا اس پوری یعنی کہ جو آج کا سبق ہے تین آئتے ہیں آج کی ان تینوں آیتوں سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہودی منکر ختم نبوت ہے نصرانی بھی منکر ختم نبوت ہے یہی چیز ان کے عقیدے کو جھوٹا کہہ رہی ہے کہ تم یہ بات اپنے بارے میں نہ کہو یہ بات کو کہہ سکتا ہے پوری تعینات میں تو صرف اور صرف امام علمبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والا کہہ سکتا ہے بس اور کوئی نہیں کہہ سکتا تمہارا یہ کہنا محض خواہش نف کی اتباع میں تمہارا یہ کہنا محض نفسانی خواہش کی وجہ سے ہے اور کو کوئی سبب نہیں ہے اور مسلمان جو ہے یہ ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ مبارکہ سے اللہ تبارک نے عقید نبوت کی جو ہے نا وہ اہمیت بیان ہو گئی ان تینوں آیتوں سے یہودی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنم جائیں گے کچھ دن رہیں گے اے؟ اے؟ اور یہی بات عقیدہ اسلامی ہے این عقیدہ چھڑی ہے وہ نہیں کہہ سکتے خبردار تم یہ نہیں کہہ سکتے اس سے ثابت کیا ہوا جو یہودی ہیں نصرانی ہیں مرزائی کادیانی دجال ہیں کبینے ہیں یہ کسی بھی عقیدہ اسلامیہ کو اپنے اوپر منطبق نہیں کر سکتے <تصفح> یہی ہم کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہودی اور ہے اور یہ چوڑے کادیانی یہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہاں اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے نام مسلمانوں والے نہیں رکھ سکتے اور اپنی جناب کسی بھی کام کو مسلمانوں والی شریعت والا نام بالکل نہیں دے سکتے بتائیں یار عقیدہ ختم بودھ کی کیسی وضاحت ہوئی سبحان ہے اس اللہ کیسے لتوار عقید کو عقیدہ ختم کو واضح فرمایا اس مبارکہ کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے جی اب بات غور کرنے کی جناب وہ یہ ہے آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے میں مزید آگے کھولوں گا بات کو سمجھانے کے لیے اتنے اتنے مسئلے بنے نا یہاں پاکستان کے اندر کہ نہیں پہ ازاندی ہوئی کہ ازان سپیکر پہ نہ پڑھی جائے دو طرف سپیکر لگایا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں ایک مرغا تھا جی مرغا نا وہ کسی کے پاس رہتا تھا مالک کے پاس رہتا ہوگا کہاں رہتا ہوگا مہمان تھوڑا بن کے رہتا ہے مرغا کہیں تو مالک کے پاس رہتا تھا مرغہ تو مالک کا دل چاہا کیا مرغا کھاؤں مالک نے اسے کہا اوے صبح تمہیں اذان نہیں پڑنی اگر ت نے صبح ازان پڑھی تو ذبح اب وہ مرغا جو ہے صبح صبح اٹھا اور اس نے ازان نہیں پڑھی ایسے پرفرا دیا جیسے اپنے پر نہیں ہلاتے اس طرح کر کے زور سے اس نے پرفر کر دیا مالک کہنے لگا وہ بات سن کل نے یہ بھی نہیں کرنا پروں کو بھی حرکت نہیں دینی وہ کرنا میں تجھے ذبح دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کرتا جب دوسرا دن آیا تو وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے ازان کا وقت آ گیا اب کیا کرے بھائی اب اس مرغے نے اپنی جاب گردن جیسے اوپر کرتے نا ازان پڑھنے کے لیے ایسے اس نے اوپر کی اور پھر نیچے کر لیا ایسا دیکھ لیا دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا ہوئے انسان بن کل نے یہ بھی نہیں کرنا کل نے یہ بھی نہیں کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے دوسرا تیسرا دن آیا تو مرغا بےچارا چپر کے کھڑا مرغا چپ کے کھڑا اس نے کہا اب کیا کروں اب اس نے اذان بھی چھوڑ دی فرفڑانا بھی چھوڑ دیا اور گردن ہلانے بھی چھوڑ دی اب کیا عذر پیش کی جائے کھانا بھی ضرور ہے مرغا کیا کروں اس نے چوتھے دن یہ آرڈر کیا اس نے کہا کل ایک انڈا دینا اگر انڈا نہیں دیا تو تجھے میں ذبح کر دوں گا اب مرغا رونے لگا مرغا رونے لگا اس نے پوچھا مالک نے مرغے سے روتا کیوں ہے اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اسی دن آزان پہ جان دے دیتا انڈے پہ تو نہ مرتا ہاں اس نے کہا رونا اس لیے آ رہا ہے ہاں مجھے وہ رب کے نام کی ازان دے دیتا ازان پہ جان دے دیتا تھا جو اچھا تھا میرے لیے ایسے میں نے رب کی ازان کو روکا میں نے کہا جان بچ جائے گی دوسرے دن پھر وہ آزان کی ایکٹنگ کی چلو جان بچ جائے گی وہ بھی نہ بچی تیسری دن پھر ایکٹنگ کی ازان کی وہ بھی نہ بچی اب انڈے پہ مر رہا ہوں افسوس مجھے اس بات پہ ہو رہا ہے اسی دن اذان پہ مر جاتا, آج جاتا میں آج وہ ختم نبود میں نہیں مرے عقیدہ uh... ختم, ختم نبود کے دفاع میں جو باہر نہیں آئے نبو شری سلام کے دفاع میں باہر نہیں <نزدان> آئے <نزدان> آج عمران خان کے لیے جان دیتے پھرتے رونے کا مقام ہے نہیں ان کے لیے اور مرنا تھا تم ختم نبود میں مرتے اور مرنا تھا تم نے نبو میں مرتے اور مرنا تھا جب غازی ممتاز قادری کو چوڑوں نے پھانسی وقت مرتے اور اسی طرح کر کے ہمارے ہندوستان کے جو مسلمان بھائی ہیں ہندو نے کہا ازان نہ پڑھو صبح کیا ہمیں خلل ہوتا ہے انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے کل کو وہ کہیں گے جناب ازان باقی جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہ پڑھو انہوں نے کہنا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ دین بھی دے بیٹھیں گے مارنا انہوں نے پھر بھی ہے مار پڑے ہی پڑھے ان کو کیوں؟ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلن انکل وَلن ہم، کہ نہ دو میں پکی بات کہہ رہا ہوں وہ ہندو انہیں کہیں کہ تم اپنی نماز کو چھوڑ کر کے باہر آ جاؤ اور اپنے جناب ہمارے مندروں کے باہر کھڑے ہو کہ تم اسے ہمارے بتوں کی پوجا کرو یہ, یہ بھی کر لے جب تک یہ اپنے نام مسلمانوں والے رکھیں گے نا تب تک ہندو راضی نہیں ہو سکتا ہے کبھی ہی. بھی راضی نہیں ہو سکتا اور پھر انہیں بیٹھ کے رونا ہے کاش کیا مرغے کی طرح ہم ازان پہ ہی جان دیتے تھے ازان, ازان, ازان پہ اپنی چلو خیرت کی زندگی تو مرتے کس بات پہ مریں گے ایسی عجیب بات ہے اب برتے تو موسو برتے جب تمہاری آزان پہ پابندی لگی مرتے تو موسو برتے جب تمہاری قربانی کی گائے گائے کی قربانی پر پابندی لگی مت اس وقت مرتے جب تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کے پردوں کو نوشنے لگے تھے چوڑے اور مرے یہ کس بات پر معمولی بات پر اس خالکڑ کے کہ ملہ بڑا ذلیل ہے وہ اس کا ابا بڑا عالم تھا شیخ الحدیث تھا اے ناموس رسالت کا ہے بندہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اوپر سے نعوذ باللہ عمران خان کی حمایت کر رہا تھا رسول اللہ کے غلاموں کے خلاف بول رہا تھا جیسے عمران خان کا مسئلہ بنا سیالکوٹ کوٹ کا جلسے کا تو وہ مولوی ہو کے روڈ پہ لیٹا ہوا تھا بتائیں انہوں نے اٹھا کے پھینکا جیل میں گیا وہ اب بتائیں وہ قیامت مت بولتے کھڑا ہو کے روئے گا نہیں میں گھسیٹا جاتا تھا حضور کی لموس کے لیے گھسیٹا جاتا ہے رسول اللہ پر ایمان کے لیے گھسیٹا جاتا لیکن گھسیٹا بھی گیا کس کے لیے شیتان کے لیے گھسیٹا گیا کیا جواب دے گا تبارک بارک وطالد خطب نبوت کی جو اہمیت ہے نا وہ صاحب مبارک سے رقت کو دونوں نے کافر کہا ان کے عقیدے کو کہا کیوں جھوٹا پاس عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا اس کا نور نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت کے نور نہیں ان کے پاس دیکھیں جی اب آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں کی کی کی دن دن دن اللہ تعالی نے, نے, نے پوچھا آپ کیا تمہارا اللہ کے ہاں کو عہد ہے لے کیا ہے اور آپ سے اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا تمہیں جنم نہیں بھیجے گا تم میرے حبیب کا انکار کرو تم میرے حبیب پر نہ ضرور میرے قرآن کا انکار کرو میرے کلام کا انکار کر دو میرے حبیب کے خلاف رات دن سال رچاؤ اور میں تمہیں جنت بھیجوں اے؟ کون سا معاہدہ تو تمہارا میرے ساتھ نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہے رب ربارک نے عرشا فرمایا خلیف اللہ کون سا عہدہ تمہارا رب کیا جس کی اللہ تعالی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جس کا تمہیں جناب اتنا وہ چڑھا ہوا ہے چاہ چڑھا ہوا ہے کہ جناب نہیں نہیں ہمارے رب کے ساتھ مواد ہوا ہے رب تو مخالفت کر ہی نہیں سکتا ہماری کیا ہے بھائی رقط بارکار ہو جانتے کو کیا باتیں کرتے کچھ بھی نہیں ہے آگے تبارک و تعالی نے ونڈ کر دی تقسیم کر دی تبارک و تعالی نے جنت جائے گا کون اللہ اکبر میں بلا ہاں اگلی آہ مارکا میں آ رہا ہے اس آئم مارکا میں پھر کی سزا بیان ہو رہی ہے جو عقید نبوت کے منکر ہیں جس بندے نے گنا کیا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر رکھا ہے <متحد> گنا گھیر رکھا ہے <متحد> یہ ذہن میرے مومن جتنا مرضی گناگار ہو اسے گناہ گھیر نہیں سکتا مومن جتنا مرضی گنا گار ہو گناہ اسے گھیر نہیں <متحد> <متحد> سکتا <متحد> گناہ کے گھیرنے سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ کافر ہو اور گناہ گنا کرتا جائے اور اس کا سب سے بڑا گنا کفر ہے اور گنا نہ ہی کرے تو جنم ہونے کے لیے ہی کافی ہے تو عید کو اپنانا ہے وہ انہیں حاصل نہیں تو باقی درجے کیسے آ سکتے ہیں جب بنیادی نہیں ہے تو ہمارا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے تو بنیاد جو ساری نیکیوں کی وہ صرف اور صرف تقوی وہ ایمان بلّہ ہے ایمان بل ہے وہ انہیں حاصل نہیں تو رقت بار کو نے رشا فرمایا میں جس کو اس کا گناہ گھیر لے سنیں ذرا مفسرین فرماتے ہیں گناہ گھیرنے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کرے اور شرمندہ بھی نہ ہو گناہ سے گناہ کرتا جائے گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اس سے شرمندگی بھی نہ ہو کبھی پھیکا بھی نہ پڑے گناہ کر کے انجوائے کرے آج آپ دیکھتے ہیں جتنے فلموں ڈراموں میں کام کرتے ہیں سارے میراسی اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ آج کل ویڈیو بنا کے جناب اپنی بہیائی کی ویڈیو بنا بنا کے کس طرح شیئر کر رہے ہیں کس طرح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں جی صرف گناہ کو گناہ نہ سمجھے بندہ شرمندہ نہ ہو گناہ پر اس کی سزا یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کو نیکی کی سمجھے گناہ کو عبادت جانے پرلے درجے کا مرتاد ہے وہ ہاں امام اعظم وہی بنواتے ہیں جو ہوتا ہوتا گناہ کو حلال سے بھی اوپر کا درجہ عبادت کا دے عبادت کا معنی ہوتا ہے رب کا حکم رب کا حکم جو گنا کو رب کا حکم کہ رب کا حکم جان کے اسے کرے تو بتائیں کہاں کا مومن رہا بھائی رب تبارک اتار نے ارشا فرمایا اور جسے اس کا گنا گھیر لے فولا کا اصحاب النار یہی جہنمی ہیں ہے خالدون اور یہ ہمیشہ جنم رہیں گے اور یہ ہمیشہ جنم رہیں گے اس سے کیا ثابت ہوا عقیدہ ختم نبوت کا منکر دائمی جہنمی ہے دائمی جہنمی دائمی, دائمی دوست کی ہے اور آگے اللہ تعالی نے کیا ارشا فرمایا بندہ مومن کے بارے میں اور وہ لوگ جو عقیدۂ ختم نبوت کو مانے <تص Kleine> جو سارے نبیوں کو مانیں yeah رب کی توحید کو مانے جی رسولوں کو مانیں جنت کو, کو مانے میزان کو مانے ہیں جی کو مانیں ہر چیز کو مانیں اللہ تعالیٰ کے تمام اقامات کو مانے وہ صالحات اور نیک عمل کریں کیا کریں نیک عمل کریں ما اولا صاحب الجن یہ جنتی ہیں یہودیوں تم نہیں جو میرے حبیب کی اتباع میں کھڑے ہیں وہ جنتی ہیں یہ جنتی بنتے ہیں اور ہم یا خالدون اور یہ دیمی جنتی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تھا